مینشتا ونفسی بسم اللہ نروی قد افلح المؤمنون اللہ دینہ ہوں فی صلام خاش ولدینہ ہوں انل لگوی مور دینہ ہوں لکاتینہ ہوں لروج ہیم ملکت ملومی سمنیبت اضال سہولہ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم البارسون الذين يرسون ہم ہا خالدون دو یقینی طور پر کامیابی فلاح نجات مراد کو پانا خوشحال ہونا کوششوں کا بار آور ہونا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں پہنچ جانا یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے اور ایمان اسلام اس کا سب سے پہلا دنیا کے اندر پھل نتیجہ سمر وہ نماز ہے مومن کی دنیا کے اندر پہلی علامت اس کے ایمان پر پہلی دلیل مومن کے وجود پر اس کے ایمان اسلام کا اثر نماز ہے اور نماز بھی کون سی جس نماز کے اندر خوشو ہوگا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے مراد کو پا گئے دوزخ سے بچ گئے جنت میں پہنچ گئے کیوں اللہ دینا ہم فی صلام اشن یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نماز میں خوشبو کرتے ہیں اور خوشبو کا معنی ہوتا ہے جھک جانا دب جانا عجز و انکساری کا اظہار کرنا اور یہ دل سے بھی ہوتا ہے اور جسم کے ظاہری اعضا ان سے بھی ہوتا ہے دل کا خوشبو یعنی آدمی کے اندر کسی کی ہےبت اور کسی کے روب اور دبدبے سے مرعوب ہو جانا اور جسم کے حصوں پر شو کا جو اثر تاری ہوتا ہے وہ یہ کہ سر جھک جائے آواز دب جائے اور آدمی کے اوپر وہ کیفیت اور حالت تاری ہو جائے جو ایک بڑے ہی جبروت طاقت والے کسی ہےبت والے کے سامنے ہو کر حالت ہوا کرتی ہے نماز کے اندر خوشو سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے کہ آدمی نماز کے لیے آئے دل کے اندر اللہ کا ڈر اس اللہ کی حیبت اس کے سامنے حاضری اور پیشی کے کرتے ہوئے اس اللہ کا روب اور پھر جسم کے احضا پر حصوں پر وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر آدمی ادھر ادھر نہ دیکھے ادھر ادھر مڑ مڑا کے دیکھنا کپڑوں کے ساتھ مشغول ہو جانا بلا وجہ ہی خارش کرتے رہنا جمائیاں لیتے رہنا اور ڈکاریں مارتے رہنا اور یوں ہی غفلت کے اندر آ کے جسم پر خارش کرتے رہنا کپڑوں کو سمیٹنا مارا مار نماز پڑھنا یہ ساری چیزیں نماز کے اندر خوشبو کے خلاف ہیں اور جسم کے اعضا کی یہ ساری چیزیں جو خوشو کے خلاف ہیں یہ کب ظاہر ہوتی ہیں جب بندے کے دل کے اندر خوشبو نہ ہو اگر بندے کے دل کے اندر خوشو موجود ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے دیکھا دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کھیلتا جا رہا ہے, ہے نماز میں لیکن داڑھی کے ساتھ بال پکڑے ہوئے کبھی یوں دیکھتا ہے کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ایسے کر رہا ہے دیکھا ہوگا آپ نے بھی کئی ساتھیوں کو ایسے کرتے ہوئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تو آپ علیہ ہی سلاۃ اسلام نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اللہ خاشا پل بہ خاشا ت اگر اس کے دل کے اندر خوشو ہوتا تو اس کے جسم کے حصوں کے اندر بھی خوشبو ہوتا خوب نوٹ کریے میرے بھائیوں اس بات کو اور ہمارے لیے تو نہایت ضروری ہے جن, جن کا معاملہ ہی سارا دل کے ساتھ ہے ہے نا سارا دل کے ساتھ یہی تو بات میں آپ کے سامنے بہت زیادہ اکثر رکھتا ہوں اکثر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی کر دی پر میں لو خاشہت الب اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا تو خاشات جوارے ہو اس کا جو جسم ہے جسم کے احزا ان احزا پر بھی ضرور خوشو ہوتا اور یہ احزا کے ساتھ کھیلنا گویا کہ یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی خوشبو نہیں ہے بالکل یہی معاملہ میرے بھائیوں ایمان اور اسلام کا ہے ہم بڑے عجیب انداز میں کہہ دیتے ہیں جی کہ دل میں ایمان ہے میں جی دل سے مسلمان ہوں ہے نا کہتے نا یہ اکثریت ہے اکثریت اور جی ٹھیک ہے بس ویسے زیادہ تر دین کے لیے وقت نہیں دیا جاتا نماز نہیں پڑھی جاتی داڑھی رکھنے میں غفلت ہے گھر میں بے پردگی ہے عورتیں بھی ایسا ہی کہتی ہیں ٹھیک ہے ہم سے پردہ نہیں ہوتا مگر ہم دل سے مسلمان ہیں نہیں اگر دل سے مسلمان ہوتے تو تمہارے جسموں پر بھی اسلام ہوتا جو دل سے مسلمان ہو جو دل سے مسلمان ہو میرے بھائیوں اس کا چہرہ بھی مسلمان ہوتا ہے جو دل سے مسلمان ہو اس کے ہاتھ بھی مسلمان ہوتے ہیں اس کی آنکھیں بھی مسلمان ہوتی ہیں اس کی زبان بھی مسلمان ہوتی ہے اس کے پاؤں بھی مسلمان ہوتے ہیں غرضے کے سارا جسم اس کا مسلمان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث یاد آ گئی جس میں آپ نے مسلمان کے بارے میں بتلایا ہے کہ مسلمان ہے کون وہاں آپ نے دل کی بات نہیں کی وہاں آپ نے کیا فرمایا المسلم من سلیم المسلمون مل سان ہی ودے ہی فرمایا مسلمان حقیقت میں وہ ہے اسلام والا وہ ہے کہ اس سے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں واقعی آدمی دل سے مسلمان ہے اور میں پتا چلے گا اس کے ہاتھ سے پتا چلے گا اس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں بچ جائیں سلامتی میں آ جائیں وہ مسلمان ہے کیا مطلب کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے کسی کو چوری نہ کرے مال غصب نہ کرے کسی کو مارے نہ ہاتھ سے ظلم نہ کرے کسی پر اور زبان سے گالی نہ دے کسی کو غیبت نہ کرے چغلی نہ کھائے گندی بک بک نہ کرے زبان سے یہی چیز ہے نا اللہ اکبر یہ ساری چیزیں علامتیں اور نشانیاں ہیں یہ نشانیاں ہیں ایمان اسلام کی سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس نے ہمارے سامنے یہ بات بالکل نکھار کے رکھ دی بالکل نکھار کے رکھ دی اور یہ ہم اچھی طرح سمجھیں اس بات کو کہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی وہ باہر آتا ہے نماز کے بارے میں اگر ایمان ہے کہ نماز ہے تو پھر نماز کا ایمان باہر کیوں نہیں آتا پڑھتا کیوں نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مومن کی پہلی علامت اس کے ایمان کی پہلی دلیل نماز کو رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہے تو دین ایمان ہے اور اگر نماز نہیں تو دین ایمان نہیں قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ نماز کون سی اللہ زین فی صلام خاش جس نماز کے اندر دل اور جسم کا خشو موجود ہو اور یہ خوشبو کامل اکمل مکمل طور پر کس کے اندر تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خشو والی نماز کس کی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے آپ نے تاکید فرمائی کہ میرے امتیوں نماز وہ پڑھنا وسلی جو میری نماز ہوگی اللہ اکبر کیسی پتے کی بات میرے بھائیوں کسی کی طرف نہ دیکھنا بس میری طرف دیکھنا کہ جو میری نماز ہے وہ جو میری نماز ہے وہ نماز تم پڑھنا کہ میری نماز ہر لحاظ سے کامل ہر لحاظ سے مکمل دل کا خوشبو بھی آزا کا خوشبو بھی میری نماز کے اندر ہے میرے علاوہ کسی کے اندر یہ خوشبو یہ اللہ کا ڈر یہ عاجزی انکساری کسی کے اندر نہیں ہو سکتی چند صحابہ نے کہا تھا نا کہ یہ تو جی اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام دیکھو اسی وقت سے اللہ نے ساری باتیں قرآن حدیث میں وہی کے ذریعے کروا کے نا امت کے سامنے رکھ دی اللہ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے ڈھیلے ڈھالے جو کہیں گے وہ, جو تو, وہ تو نبی تھے جی ہم نبی تک کہاں پہنچ سکتے ہیں جی یہ نبی کا کام ہی تھا کر جانا ہم نہیں کر سکتے اللہ اکبر باں صحابہ نے کہا کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے وہ تو اللہ کے نبی ہیں ان کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں ہمیں بہت آگے بڑھنا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم نے بلایا تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہاں اس لیے کہ ہم گناگار ہم چاہتے ہیں کہ ذرا اور کام کریں دو روزہ ہی رکھے نماز ہی پڑھتے رہیں شادیاں نہ کریں نبی صلی اللہ وسلم نے فرمایا دین پر چلنا ہے نا دین پر اور بچنا ہے دوزخ سے جانا ہے جنت میں چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر مجھے دیکھ کر چلو اپنی مرضی نہ کرو کہ انی اخشاکم لاہ واتقاکم تم ساری کائنات مل جاؤ جتنا تقوی پرہیزگاری اللہ نے مجھے عطا کیا ہے تمہارے اندر نہیں آ سکتا جتنا اللہ کا ڈر میرے اندر ہے وہ تمہارے اندر ہو سکتا نہیں کوئی کسر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر دین کے اندر کمی کتا کی چھوڑی ہی نہیں بالکل صاف سارا دین مکمل کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات پر عمل کروا کے دکھوا دیا کہ اللہ کے بندوں اگر تم نے چلنا ہے تو اب میرے نبی کو دیکھ کر چلتے رہو وسلم میرے بھائیوں ہمارا معاملہ پہلے تو جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ایمان کا دیکھ لیں اسی سے صاف ہے پھر آگے چل کر دیکھ لیں نماز کے ویسے ہی صاف ہے پڑھتے ہی نہیں نماز ہم نماز پڑھتے ہی نہیں اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کیا ہے کوئی حنفی کی نماز ہے کوئی شافی کی نماز ہے کوئی ہمبلی کی نماز ہے کوئی جعفری کی نماز ہے کوئی وہابی کی نماز ہے کوئی دیوبندی کی نماز ہے کوئی بریلوی کی نماز ہے کسی کی غوثیہ نماز ہے ساری نمازیں بدل گئیں وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سلی جو میری نماز ہے میری وہ پڑھو وہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہی نہیں وہ کوئی بتائے بھی تو وہ اچھی لگتی ہی نہیں اللہ اکبر اسے تو ہم نے ایسا برا بنایا ایسا برا بنایا کہ جی وہ تو رفیدین کیا کرتے تھے کہ وہ تو بت رکھا کرتے تھے بغلوں میں لوگ کتنی نفرت دلوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے کتنی نفرت دلوائی لوگوں کو اور وہ تو جی بت رکھا کرتے تھے ا دیکھو جی یہ تو مکھیاں مارتے ہیں ہے کہ نہیں اس طرح کے انداز میں پھر کون سی پڑھو نماز یہ جی ابو حنیفہ والی کون سے ابو حنیفہ بڑے امام تھے اچھا نبی تھے نہیں نبی تو نہیں تھے پھر کیا تھے امام تھے کس نے بنایا امام لوگوں نے بنایا کیا گارنٹی ہے تمہارے پاس اس لیے اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کسی اور کو پیش کیا ہی نہیں اگر کیا ہے تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اس وت <حَسَان> تم نے اگر زندگی بسر کرنی ہے تو فقط ایک کو دیکھو وہ کون ہے رسول اللہ صلح صلح. آج صبح بھی درس میں میں نے عرض کیا بات آ گئی ہے کہ شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کیے یہاں آ کر چونکہ قرآن حدیث میں یہی تھی بات کہ دین پر چلنا ہے تو محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چل گئے شیطان نے کہا ہے یہ تو بات بنے گی نہیں شیطان نے یہ ذہن بنا دیے کھڑا کر دیا مسئلہ کہ تم یہ کہو کہ محمد تو انسان تھے ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو بشر تھے ہی نہیں وہ تو جی کیا ہی بات ہے پتہ نہیں کیا تھے وہ تو نور تھے وہ تو کر گئے جی وہ تو کر سک کیا مطلب وہ تو جی بشر تھے ہی نہیں وہ تو انسان تھے ہی نہیں لہذا پیروی ختم اتباع پیچھے چلنا بھی پیچھے چلا جا سکتا ہے اس کے جو اپنے جیسے اس کے لوازمات ہوں جو کر کے دکھا ہے کہ ہاں اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات پر جگہ جگہ زور دیا باشا روم مس لوکوم میرا نبی بالکل تمہارے جیسا بشر ہے بالکل تمہارے جیسا جو ضروریات تمہاری جو لوازمات تمہارے جو زندگی کے اندر کرنا کرنا تمہارے لیے وہ سب نبی کے اندر موجود یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھو نبی دین پر چل گیا تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دین پر چلنا مشکل ہے ہے نا سارے کہتے ہیں دین پر چلنا تو بڑا مشکل ہے جی بڑا مشکل ہے نہیں اصل میں ہمیں شیتنت اور دنیا داری چھوڑنا مشکل ہے اور اس میں آ کے شیتان نے یہ کلمہ کفر ہماری زبانوں پہ جاری کروا دیا کہ تم کہو دین پر چلنا ہی مشکل ہے چل چلو اینا بس چلنا جو مشکل ہوا اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہ دین و یسرون لوگوں دین بہت آسان ہے میں نا زندگی کے اللہ کی قسم زندگی کے اندر تجربہ ہو جاتا ہے کوئی آ کے دین پر چل کے دیکھے تو صحیح کتنا سکون اسے ملتا ہے اسے خود پتا چل جائے گا مگر چونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی طرف کہ میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ کروں گا تو فلاں کیا کہے گا یہ کروں گا تو لوگ ناراض ہوں گے یعنی اللہ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ کیا کہے گا کہیں اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ بھی کہتے ہیں کہ چل تو دنیا والوں کی طرف ہو گیا ہے نا میں نے بھی تجھے سکون آنے ہی نہیں دینا اللہ سکون آئے گا تب تو جب تو اللہ کا ہو رہے کہے بس اللہ ہی اللہ اللہ کو راضی کرنا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے کہیں اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دے کہیں وہاں ذلت نہ ہو جائے میری دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے دنیا کی ذلت کوئی ذلت نہیں یہ تو میں اور آپ سمجھتے نا کہ یہ ذلت ہے حقیقت میں اللہ کی قسم دنیا کے اندر دنیا والوں کے دین پر چلتے ہوئے نشان, تانوں کا نشانہ بننا یہی تو رفعت اور عزت ہے محنت پر ہی کچھ ملا کرتا ہے اسی میں درجات کی بلندی ہوتی ہے سو میں نے عرض کیا کہ ہماری نماز ہم تو ویسے ہی نماز سے ہی صاف ہیں ہے ہی نہیں گھر گھر میں بے نماز ہے گھر گھر میں جو نمازی ہیں وہ پرواہ بھی نہیں کرتے بیٹے بے نماز ہیں بیٹیاں بے نماز ہیں بیویاں بے نماز ہیں بھائی بے نماز ہیں پرورش ان کی کر رہا ہے ضرور سے ان کی پہنچا رہا ہے فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں مگر نماز دین کچھ بھی نہیں ویسے جی بچہ آپسا میرا بیٹا بڑا اچھا اتنا پڑھ گیا بڑا خدمت گزار میری بڑی مانتا ہے بہت نیک ہے میں تو چاہتا ہوں اللہ کرے سب کو ایسے بیٹے مل جائیں اچھا نماز پڑتا ہے انے جی جھوٹ نہیں بولنا نماز نہیں پڑھتا یہاں آ کے جھوٹ نہیں بولنا پھر کیا نیکی ہے کیا دین ہے تو یہاں یہ سمجھتا ہے اس کو عزت ہے پتا اس دن چلے گا جب یہی تیرا بیٹا تیرے دو زخ میں کا سبب بن جائے گا نمازی کیا کہا اللہ نے قرآن مجید میں تغابن ہے یا یادینہ مانو ایمان والوں کی بات ہے یا یادین ایمان والو ایمان والو ان نزواج کم اولاد کم ادو کم ایمان والو یقیناً تمہاری بیویوں میں سے تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں سے اولاد تمہارے بیٹے آدو وہ تمہارے دشمن ہیں دشمن فضا رو ان سے ذرا خبردار رہنا گھر کے جو اندر ہوئے وہ گھر میں ہیں پلتے ہیں بندہ بڑی محبت کرتا ہے سمجھتا ہے یہ میرے ہیں میرے ہیں پتا چلے گا جب یہ ساتھ لے کے دو کی طرف جا رہے ہوں گے اللہ اکبر پھر پتا چلے گا کہ ہیں یہ واقعی یہ تو دشمن تھے میرے میں ان کو اپنے سمجھتا رہا پر تو بیٹوں کی دنیا بناتے, بناتے بناتے بناتے بناتے اپنی آخرت خراب کر رہا ہے آئے دنیا بن جائے کہیں یہ نہ پیچھے سے کہہ سکیں کہ ہمارا ابا ہمارے لیے کچھ کر کے بس یہی فکر ہے اور یہی کچھ بھی کر کے گیا اچھا کر جا یہی توق بن جائے گا تیرے گلے کا سو ہم نمازوں سے صاف آگے اگر نمازی ہیں تو رسول اللہ کی نماز سے صاف ہیں ہم بالکل وہ نماز بھی کوئی نماز ہے جو اللہ کے رسول کی نہیں سارے امتیوں کی نمازیں اکٹھی کر لو کچھ فائدہ نہیں کچھ فائدہ نہیں ہاں ایک نماز بنا لو ایک نماز فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز سب کچھ ہی ہے ان اسی کے اندر سارا کچھ ہے جتنا خوشو جتنی آجزی جتنی انکساری ساری کی ساری اسی کے اندر چونکہ بات آئی ہے خوشبو کی اللہ ہمارے ہاں اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے میرے بھائیوں اور میں نے عرض کیا نا رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب دل میں ہی خوشو نہیں ہے تو آزاب اور کیسے لہذا نماز کی حالت میں ایسے ہی کھانستے چلے جانا کنٹرول نہیں کرنا جمایاں لینا ڈکارے مارتے رہنا اللہ بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے پیچھے نمازی ساتھیوں کی ایک تو وہ جو ڈکار لیتے ہیں اس کی آواز ایک پھر اپنی آواز ساتھ نکالتے او کر کے عجیب انداز رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز جماعی کے ساتھ منہ کی آواز پیدا نہ ہو بلکہ فرمایا جتنا بھی ہو سکے اس جمائی کو آنے سے روکو روکو جس طرح سے بھی رک سکے روکو آ ہی جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لو ہاتھ رکھ. نماز کے اندر ہی ہاتھ رکھ لو منہ کے اوپر ورنہ شیطان منہ میں داخل ہو جائے گا روک کا ہے اسی طرح سے آوازیں لگانا کنٹرول ہی نہ کرتے بالکل پھر ادھر ادھر دیکھنا پھر باتیں بنانا اس انداز کی باتیں ہمارے یہاں چلو یہ بھی سلسلہ آ گیا پچھلے جمے کسی نے لکھ کر بھی غال بند دیا تھا کہ یہاں ساتھی آ جاتے ہیں کچھ فارغ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ذکر و از کار میں تو آنا نہیں وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جہاں نمازی کو خود اپنی نماز کے خوشو کا خیال کرنا ہے وہاں جو دوسرے آنے والے افراد ہیں ساتھی ان کو بھی نمازیوں کے خوشو کا خیال رکھنا وہ بھی خام خواہ اونچی اونچی آواز میں باتیں بیٹھے باتیں اور ساتھ وہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ باتیں کیے جا رہے ہیں اس پر اس کا گناہ ہو رہا ہے سخت تا اور پھر مسجد کے اندر بہتی کے حوالے سے مشکات میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی آنندا سے زمان لوگوں پر ایک وقت ایک دور ایسا آ جائے گا ایک ماننا کہ فرمایا حدیث فی مساجدہم فی امور دنیاہم جتنے دنیا کے معاملات کی باتیں ہیں وہ ساری مسجدوں میں آ کے کرنے لگ جائیں گے آوازیں اونچی کریں گے شور ہوگا فرمایا کیا حکم ہے تمہیں لات جالے سو ایسے لوگ اگر دو چار بیٹھے کہیں کر رہے ہوں میرے صحیح امتی ان کے پاس بیٹھنا نہیں اگلا جملہ کیا فرمایا فلح صلی اللہ فیم ایسے مسلمانوں کی اللہ کو ضرورت ہی کوئی نہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کو ایسے مسلمانوں کی اللہ, مسلمانوں کی اللہ دیکھو کیسا جملہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو خیال ہی نہ رکھیں ڈھیلے ڈھالے مسلمان سستے مسلمان اللہ کو ضرورت ہی نہیں اللہ کو تو ضرورت ہے ان مسلمانوں کی جو اللہ کے دین پر پہرا دیں پہرا ہر وقت پہرے میں رہے ان مسلمانوں کی ضرورت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت صاحب ابن یزید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا مسجد نبوی میں سویا ہوا تھا میں اللہ اکبر اب لوگ بہت زیادہ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی طرف سے خوشبو بنا لیتے ہیں وہ مسجد میں لوگوں کو سونے ہی نہیں دیتے نہ جی نہ سونا نہیں مسجد میں اللہ کے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے نبی کے صحابہ سویا کرتے تھے مسجد میں آ کے کسی وقت آرام کر لینا اللہ اکبر صحابہ تو گھروں میں کوئی معاملہ بن جاتا تھا تو مسجد میں آیا کرتے تھے نبی سلم آئے دیکھا کہ علی گھر میں نہیں فاطمہ کہاں گئے اللہ کے نبی یوں آئے تھے میری کس بات سے ناراض ہو گئے غصہ سا آ گیا ان کو نکل گئے گھر سے پتہ نہیں کدھر گئے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے نہیں فوراً نکلے اور پہنچے کہاں نبی علیہ السلام مسجد میں کہاں آئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے صحابی آ سکتے ہیں تو مسجد میں آ سکتے ہیں اس طرح سے یہ ہمارے جیسے تو نہیں تھے خالی محبت کے دعوے ہیں لیکن مسجدیں ہمیں بری لگتی ہیں دار مسجد میں چلے جاؤ ابھی سے تقریب کر لو یار نکاح کی تقریب ہے اتنی پاکیزہ آؤ مسلمانوں مسجد میں کر لو نہیں وہاں مارکیٹ میں چوک میں بازار میں شادی حال میں کرنی یا نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی بھئی پتا جو ہے بھائی ساری شیطانیت ہم نے اس میں کرنی ہے تصویریں ہم نے بنانی ہے باجے گاجے ہم نے کرنے ہیں سگریٹیں ہم نے پینی ہے بیٹھ کے اور بکواس ہم نے کرنی ہے وہ بھلا مسجد میں کیسے ہو جائے اسی لیے تو بے برکتی ہے سارے معاملے میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی مٹی کے اوپر ہی کچی تھی نا وہاں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پاؤں لگایا فرما کو مبا تراب او مٹی کے باپ اٹھ کڑا ہو جا ابو تراب اس وقت کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا معنی کیا مٹی کا باپ پھر مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے نا آپ نے کنیت بولی ابو تراب حضرت علی نے اس کے بعد اپنے آپ کو پسند ہی یہ کر لیا کہ مجھے ابو تراب کہا جائے کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے ابو تراب کہا تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو یہاں مسجد میں اس طرح سے آرام سے سوچنا ہاں جو چیز منع ہے۔ وہ آوازوں کا اونچا کرنا دنیا کی باتیں کرنا مسجدوں میں آ کر یہ منع ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ کہتے ہیں مجھے آ کے, میں جب لیٹا ہوا تھا سویا ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی نے مجھے آ کے پاؤں لگایا ٹھو سی لگائی میں نے اٹھ کے دیکھا دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت عمر خلیفہ وقت وہ تھے تو مجھے کہنے لگے کہ جا وہ جو بیٹھے ہیں نا دو آدمی وہاں فاتنی بہما ان دونوں کو ذرا میرے پاس بلا کے لا وہ کہتے میں گیا میں ان کو بلا کے لے آیا جس وقت آ تو حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم یہاں مدینے کے تو لگتے نہیں ہو میں تو ماں بتاؤ تم کہاں سے ہو انہوں نے ان کہا اہل تائف ہم وہ طائف والوں میں سے ہیں ہم ادھر سے آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اکبر فرمایا تم ہو ہی مسافر مہمان ہو ہمارے مہمان تم مسافر ہو مسافروں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ اگر تم مہمان نہ نہ ہوتے مسافر نہ ہوتے لو کن من آ المدینہ اگر تم کہیں مدینہ والوں میں سے ہوتے لاؤ او تو کم میں تمہیں کوڑے مرواتا کوڑے کیوں وجہ کیا ہے میں طرفا نے مسجد رسول اللہ صلی اللہ وسلم تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازوں کو اونچا کر رہے اللہ یوں ان کو ڈانٹ دیا ڈانٹ بھی دیا سمجھا بھی دیا یہ تھا مسئلہ میرے بھائیوں لیکن ہے نا لوگ ہوتے ہیں متا کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آخر کار اب دیکھو نا خلیفہ وقت بھی تھے سمجھاتے بھی تھے آواز بھی کرتے تھے کبھی یوں سخت جملے بھی بولتے تھے مگر لوگ پھر بھی لوگ ہوتے ہیں کہاں مانتے ہیں جلدی سے جلدی سے مانتے نہیں نا آخر کار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ایک کونے میں نا دور جھاٹ کے ذرا وہ ایک چبوترہ سا بنوا دیا تھا اور ساتھ پھر بنوا کے اعلان کر دیا بول لو بھی تم نہیں نا آتے اب جن کو زیادہ ہی شوق ہو دنیا کی باتیں کرنے کا آوازیں اونچی کرنے کا شور کرنے کا وہ چبوترہ میں نے بنا دیا جاؤ اس چبوترے پہ جا کے مرضی جس سے مرضی باتیں کیا کرو اللہ اکبر اب کئی لوگ ہیں نا وہ مجھے آ کے کئی دفعہ کوستے رہتے نہیں تم کچھ کہتے نہیں ان کو ہٹاتے نہیں نکالتے نہیں ان کو دیکھو کیسے کر رہے ہیں بھائی میرا کام تو واضح ہی کرنا ہے نا سمجھانا ہی ہے نصیحت کر دینا ہے اب دیکھو وہ حضرت عمر خلیفہ بھی تھے ڈنڈا بھی تھا لیکن پھر بھی چبوترہ بنوانا پڑا اب ہمارے پاس تو مسجد میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے جگہ کی پہلے کمزوری ہم کہاں بنوا دیں اس لیے ہم تو گزارش کر سکتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آؤ تو یہ باتیں اور اونچی آوازیں کرنا خاص کر بعد میں آنے والے ساتھی کئی تو ایسے ہیں انہوں نے تو آتے ہی مسجد میں دروازے میں پاؤں رکھتے بتانا ہوتا ہے کہ ہم آ گئے تو یہ ساری چیزیں چونکہ نماز کے خشو کے خلاف ہیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کر دی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ایمان کی سب سے پہلی دلیل اسلام کی نماز ہے اور نماز کون سی خوشو والی نماز اور خشو والی نماز کون سی ہو سکتی ہے جو رسول اللہ کی نماز ہے کہیے اس میں کوئی بات ہے ایسی جو سمجھ میں نہ آئے کوئی ایچ پیچ ہے اس کے اندر کون کوئی چیلنج کر سکتا ہے اس بات کو کوئی کہہ سکتا ہے اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول والی نماز اللہ اس کو تو اپنی فکر پڑ جائے گی کہ میں جس کی کہہ رہا ہوں کہ حنفی نماز پڑھو حمبلی نماز پڑھو جعفری نماز پڑھو اس کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں مسلمان ہو کر مسلمان تو میں ہوا محمد الرسول اللہ پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز پڑھوا رہا ہوں پڑھ رہا ہوں حنفی نماز نماز پڑھ پڑھوا رہا ہوں جعفری نماز اور غوثیہ نماز کے طریقے اللہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے دو رگت پڑھو عراق کی طرف روح کر لو سلام پھیرو پھر یوں دس قدم پتہ نہیں کیا کیا عجیب طریقے لکھے ہو یہ کیا ہے جی یہ غوثیہ نماز ہے اللہ اکبر میرے بھائیوں چھوڑ دیجئے دی ان سب نمازوں کو نماز ایمان کی پہلی دلیل ہے اور یہ دلیل تب ہی بنے گی جب یہ رسول اللہ والی نماز ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کانوں کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے یہ ہماری جنگلی لوگوں کی نماز ہے یہ تو حقیقت یہ ہے دیکھا نہیں آپ پینڈو قسم کے لوگ وہ کسی کے سامنے آئے جب ان سے معافی مانگ ہو تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ یہ طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاں نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ نے کانوں کو انگوٹھا لگایا ہو یوں پکڑا ہو کہیں ایسے پکڑ لیتے ہیں عجیب ہے نا اپنے اپنے انداز کی نماز جس جس علاقے کے جو جو لوگ ہیں نا وہ اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں کوئی یوں پکڑے گا کوئی یوں لگائے گا اور کوئی یوں ایسے کرے گا عجیب انداز ہے یہ قطع انصاف رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ تھی سیوں کے برابر ہاتھ انگلیاں نارمل انداز میں نہ ملی ہوئی نہ بہت چوڑی کرنا سیدھے کندھوں کے برابر یہ جیسے اپنا رخ قبلے کی جان چار جان اسی طرح ہاتھوں کا رخ سینے پہ ہاتھ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر نا پر ناپ کے چی نہ یہ بناوٹی باتیں ہیں لوگوں کی بنائی ہوئی کئی لوگ تو رکو سے اٹھ کر بالکل سیدھا ہونا گوارا کرتے ہی نہیں بس یوں ہاتھ رکھے ہوں ایسے انداز میں یہی سے ایسے ہو یہیں چلے گئے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے سکون ہے ہی نہیں خاش کا ایک معنی سکون بھی کیا گیا ہے ڈر اللہ کا ڈر ہو اور نماز بہت سکون سے ادا کی جائے کہ نماز ہی تو پہلی دلیل ہے میرے بھائیوں اب آخر میں یہ بات سن لو کہ دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فارق ہے فارق کیا مطلب کہ فرق کرتی ہے ایک کافر اور مسلمان کے درمیان نماز فرق کرتی ہے نماز پڑھی تو پتا چلا کے مسلمان ہے نماز نہیں پڑھی تو کافر کا کافر یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھو میں اس کو عرض کیا کرتا ہوں میرے بھائیوں نماز ہی پہلی دلیل ہے ایمان اسلام کی اور نماز ہی فرق کرنے والی ہے کافر مسلمان کے درمیان اور نماز ہی آپ کو فوراً بتلا دے گی کہ یہ محمدی ہے یہ حنفی ہے کیوں جی ہے کہ نہیں فور بھائی کھڑے ہوتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ محمدی ہے یا ہنفی ہے فوراً پتا چل جائے کھڑے ہوتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ محمدی ہے یا جافری ہے کیوں جی پتا چلتا ہے کہ نہیں نماز میں کھڑا ہوگا یوں کس کی ہے یہ پتا چل گیا کہ یہ کون ہے اللہ اکبر کہیں ہیں نا لوگ بس چھوڑے ہوئے ہیں کہ ایسے دو تین دفعہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ جافری نماز ہے اللہ اکبریے یہاں سے ہی پتہ چل گیا کھڑے ہوتے ہی پتا چل گیا کہ یہ کون ہے اپنی نمازوں کو درست کرو تاکہ آپ کا ایمان درست ہو آپ کا اسلام صحیح ہو جب نماز صحیح ہوگی نماز درست ہوگی پہلے نمبر پہ ایمان اسلام درست ہوگا تو آدمی نمازی بنے گا نماز کے اندر خوشوں آئے گا اور جب نماز کے اندر خوشی آیا صحیح مانوں میں نمازی بن گیا رسول اللہ والی نماز پھر اللہ کہتے ہیں اللغو یہ ایمان والے جو نمازی ہیں یہ ساری بےہودگیوں سے دور رہتے ہیں یہ ہے پھر وہ بات جو اللہ نے قرآن میں کہی ان سلا تنہا انلفا ابل ممکن یہ نماز وہ نماز ہے جو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے اور یہ کون سی نماز ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی یہ محمدی نماز ہوگی صلی اللہ علیہ یہ خشو والی سکون والی آپ نے جو کچھ کیا نماز میں وہ ساری صحیح بالکل خوشبو والی نماز تھی کامل نماز تھی وہ نماز آ جائے اللہ کہتے ہیں اللغو مہرزون اب یہ لغو کیا ہے لغو کیا ہے اس کے بارے میں آئندہ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارز کریں گے تاکہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ساری لغویات سے بچ کر صحیح نمازی بن کر اپنے آپ کو مومن مسلمان بنائیں وہ مومن مسلمان جو آخر دوزخ سے بچیں جنت کے مستحق بنیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا دارُ الْخُدَى بہترین ریکارڈنگ معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز دارالخدا